الراديم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر, ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمساكين وابن السبيل والسايلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء یہودیوں کو اور مشرقین کو جواب دیا گیا تو پچھلے رقو سے اہل ایمان سے خطاب کیا جا رہا ہے اس پوری آیا مبارکہ میں اور اس سے آگے بھی کہیں کہیں کہی ذکر آئے گا یہودیوں کا اور مشرقین کو کسی نہ کسی بات پر جواب دیا جائے گا لیکن اکثر جو ہے یہاں پر اہل ایمان کے لیے احکامات شریعہ کو بیان کیا جا رہا ہے, سبحان جا رہا ہے سبحان اللہ یہ چونکہ تحویل قبلہ کا جب واقعہ ہوا قبلہ شریف کو تبدیل کر دیا گیا بیت المقدس سے منہ پھیر دیا گیا کعبے کی طرف تو یہودی جو تھی وہ رات دن یہی بات کرتے رہتے تھے قبلہ <تبیل> تبدیل ہو گیا قبلا <تبیل> کیوں تبدیل ہو گیا سارے نبی ادھر مکر کے نماز پڑھتے تھے انہوں نے کیوں تبدیل کر لیا رات دن یہی اٹھتے بیٹھتے جس کے ساتھ بھی بات ہو یہی بات کرتے تھے جہاں بھی بیٹھیں گے یہی بات کریں گے وہ قبلہ کیوں تبدیل ہوگا قبلا کیوں تبدیل ہوگا جس طرح ہوتے ہے نا کئی سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی بات کو پکڑ لیں رات دن اٹھتے بیٹھتے وہی بات ہی کرتے رہیں گے کئی سارے لوگ تو تنگ آ جاتے ہیں یار ایک ہی بات آتی تمہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں آتا, آتا؟ جی, جی رب تبارک و وطالعہ نے انہیں جواب دے کر دے کر دے کر ان کو جواب دینے کے بعد رب تبارک و وطالعہ نے اصول بر کو بیان فرمایا بر کہتے ہیں نیکی کو نیکی کے اصول بیان فرمایا رب تبارک بارک وطالعہ نے اور اس وقت جو یہودی تھے اور نصرانی تھے عیسائی ان کا پورا دین جو ہے وہ اصول بر چھوٹ چکے تھے صرف رسوم رہ گئے تھے رسمیں تعلق جو ہے نہ اصول دین کے ساتھ تھا نہ اصول مذہب کے ساتھ یہ آگے چل کے اس کی وضاحت ہوگی رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جواب دیتے وہ کیا ارشا فرمایا میں لئیس الرا انت وجوہ وال مغرب میں کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو اے؟ اے؟ کیونکہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے اور سیاب کرام کو رب نے حکم دیا اور اہل ایمان کو کیا مت تک آنے والے لوگوں کو حکم دیا رفت بار کو تم کعبے کی طرف منہ کرو کابے کو قبلہ بناؤ جی تو رفت بار کو یہی نیکی نہیں ہے جی کہ مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنا یہی نیکی نہیں ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں جی منہ کرنا قبل کی طرف یہ نیکی نہیں ہے نہیں جی؟ اس کی نفی نہیں ہو رہی بلکہ انہیں منع کیا جا رہا ہے کہ تم تو پورے کا پورا دین اسی کو سمجھ رہے ہو کہ کملے کی طرف منہ کرنا ہے بس یہی یہی تمہارے نزدیک پورا دین ہے تمہارے نزدیک پوری شریعت یہی رہ گئی ہے کہ منہ جناب کس طرف کرنا ہے بس اس کے علاوہ باقی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ بیٹھے ہو تم نہ تمہارا ایمان بلا ٹھیک نہ تمہارا ایمان بے ٹھیک نہ تمہارا ملائکہ پر ایمان ٹھیک نہ تمہارا جناب آخرت پر ایمان ٹھیک اور آ کے تم اسی بات کو پکڑ کے بیٹھے ہو یہ وہی حال ہے ان لوگوں کا جیسے آج ہمارے ہاں کچھ لوگ کسی ایک کا رد پکڑ لیں گے بس کہتے رد فلان رد فلان جس کو بھی دعوت دیں گے اسی کو کہیں گے جی فلاں کا رد کریں بندہ پوچھے صرف وہی ایک فتنہ تھا جو آج سے سو سال پہلے اٹھا اور وہ دب گیا ہے جی تو آج جتنے فتنے تمہارے سامنے کھڑے ہیں ان کا بھی رد کرنا یا نہیں کرنا رہا کہ نہیں مسئلہ صرف ایک ہی فیتنے کو بندہ پکڑ کے بیٹھے رہے رات دن وہی رات دن وہی, رات دن وہی جیسے کئی لوگوں کے ہاتھ چڑھ گیا تو مسئلہ ایک, ایک ہے ایک کہ جناب مووی بنانی حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے رات دن وہی مسئلہ رات دن جہاں بھی بٹھیں گے وہی حرام بھائی اس کے علاوہ اور کوئی حرام نہیں ہے صرف یہی حرام ہے حرام اور کوئی حرام نہیں ہے رب مارک ہوتا لیکن نافرمانی اور کہیں نہیں ہو رہی جہاں بھی دیکھیں گے جہاں بھی بولیں گے بس یہی بولیں گے تو بھائی رب تمہارے کو بتا رہا ہے کیا حکامات اتنے سارے دنیا کے اندر پائے مال ہو رہے ہیں رسول اللہ علیہ اسلام کی توہین ہو رہی ہے کی گستاخی ہو رہی ہے اہل بیت کرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں سیاب کرام کی بےدبیاں اور گستاخیاں ہو رہی ہیں اور تم پکڑ کے دو چار مسئلے بیٹھے ہوئے ہو اور ان کا حال وہی ہے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو صرف اصول چھوڑ دیے انہوں نے اصول دین چھوڑ دیے اصول عقائد چھوڑ دیے اصول ایمان چھوڑ دیے اصول مذہب تک چھوڑ دیے اور بیٹھے ہوئے ہیں چار چیزیں پکڑ کر آج کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو پورا سال نماز کے قریب نہیں جاتے صرف ملاد مناتے ہیں بس صرف میلاد مناتے ہیں بتائیں بھائی صرف ملاد مناتے ہیں اور کتنے سارے ہمارے مسلمان لوگ ہیں جو کسی دین کی کسی بات پر عمل نہیں کرتے صرف گیارہویں کرتے ہیں کیا یہ اصول ایمان کو اصول عقائد کو اصول دین کو اصول مذہب کو چھوڑنے والی بات نہیں ہے صرف پکڑا بھی اس سے ہوا ہے جو ہمارے اپنے ایجاد کردہ چیزیں جن کو ہم نے خود ہی ایجاد کیا ہے وہ وہی ہم نے پکڑی ہوئی ہیں بس تو بھائی اب یہ مغرب کی طرف منہ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے کی منہ کرنا بھی نیکی نہیں ہے اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں جیسے کوئی بندہ ایک بات پکڑ لے کپڑے کے بارے میں وہ جہاں بھی بیٹھے کپڑوں کے بارے میں بیان کرے نہیں یہ کپڑے ایسے ہونے چاہیے ٹوپی ایسی ہونی چاہیے پگڑی آپ کی ایسی ہونی چاہیے یہ رنگ نہیں آپ نے یہ رنگ پہننا ہے جی ایسے نہیں کپڑے ایسے ہونے چاہیے فلاں جگہ سے آپ کپڑے خریدیں اور نہیں نہیں فلاں بندے سے آپ کو سلوائے اور فلاں دھوبی سے آپ کپڑے پریس کروائیں اسے اب جواب کیا دیا جائے گا وہ بھائی سارا دین کپڑوں میں ہی نہیں ہے اس کے علاوہ رب کو ماننا بھی دین ہے رسول اللہ کو ماننا بھی, دین ہے, نبود رکھنا بھی دین ہے ان کے, لیے رب تبارک کی توحید کے دفاع کے لیے رفتال کے کی کی ناموز کے لیے رسول اللہ علیہ کی ناموز کے لیے کام کرنا بھی دین ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ایک بندہ یہیں آگیا وہ کہتا جی میں نے کفن دینے تو میں نے کہا یار یہ مسجد کا یہ, یہ کام ہے یہ کروا دو آپ کہنے لگے جی نہیں ادھر چالیس ہزار بندہ بھی مر جائے ہیں سب کا کفن دینے کے لیے میں تیار ہوں اس کے علاوہ, علاوہ کوئی نہیں بولنے بولنے بولنے اب بتائیں, بتائیں رب تبارک و تعالی نے کیا رشا فرمایا اس پوری صورت کے پوری آیا مبارک کے اندر اصول ایمان اصول دین اصول عقائد اور ساتھ ساتھ اصول معاملات اصول اخلاق بیان فرمایا تبارک و تعالی نے جی میں صرف یہی دین نہیں ہے صرف یہی مت نہیں ہے مال خرچ کرنے کا اس کے علاوہ اور بھی ہیں کے اب یہ مبارک کو دیکھیں اس بندے کو یہی کہا جائے گا جو کپڑوں کے پیچھے پڑا ہوا صرف یہی دین نہیں ہے بالکل اسی منہج پر انہیں جواب دیا گیا یہودیوں کو میں تم رات دن ایک ہی رونا پیٹ رہے ہو رات دن ایک ہی بات کرے جا رہے ہو کہ جناب وہ منہ کیوں پھیر لیا وہ کعبہ کیوں تبدیل کر لیا ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا رفت بارک و تعالیٰ نے باقی اس کے علاوہ رفت بارک و تعالیٰ کو ایک ماننا تھا تم نے عزیر علیہ السلام کو راب کا بیٹا کیا دیا ہے رقت بارک و تعالیٰ کو لمبی لدمبی اس کی شان تھی تم نے اسی کی نفی کر دی ہے رب ربتبار کوتال نے تمہیں کیا حکم دیا تھا تم نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے تمہیں حکم دیا تھا کہ حق کو چھپانا نہیں ہے حق کو بیان کرنا ہے تم نے حق کو ہی چھپا دیا تم نے امام الانبیاء مامولمبیات السلام کی جو اس اسف شریفہ بیان ہوئے تھے تمہاری کتاب میں تم نے ان سب کو چھپا دیا اور رسول اللہ علیہ سلام کی طرف جھوٹ منسوب کر دیا تم نے محکی؟ محکی؟ صرف یہی نہیں کی رہتی نے کیسے بیان فرمایا کہ یہ وفادار میرے نہیں ہیں جو صرف رولر ڈال رہے ہیں جو صرف شور شرابہ کر رہے ہیں اور ربتبارک وطال نے اپنا وفاداروں کی اپنے سچے بندوں کے آگے اور بیان فرمایا کہ میرے بندے کون ہیں میرے وفادار کون ہیں ربتبارک و تعالیٰ نے ارشا فرمایا جی دیکھیں میں لیکن نیکی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اللہ پر ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے مطلب یہ نہیں کہ بس میں ایمان لے آیا ہوں نا اللہ تبارک وطالعہ کے لیے یہ ایمان لائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لا شریک ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے جی وہ سمیع سمی بھی ہے وہ بصیر بھی ہے جی وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے جی وہ ازل سے جاننے والا ہے ابد تک جاننے والا ہے جو چیز بھی دنیا میں آئی ہے آئے گی ساری کی ساری اسی کی تخلیق ہے پوری کائنات کا خالق اور مالک بھی وہی ہے اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے اور یہ بھی ماننا ضروری ہے جو خالق اور مالک حکم بھی چلے گا نہیں ہوگی حکومت یہ نہ ہو تو نہیں ہوتا ایمان بلا کیا رفت بار کی حکومت ہی مانی تم نے مانی جب تم نے مانی کی تم نے مانی کفروں کی اور تم کہ ایمان کیسے ہوا تیرا بندہ کسی کو کہ میرے ابا جی ہیں ابا جی مانتا ہوں ابا جی پانی کا گلاس دو کہتا ابا یہ نہیں ہوتا یہ تم خود ہی پی لو ابا کہ اپنے ابی کو ابا مانا نہیں نہ مانا اس نے تو ربت بار کو تالا فرمائے چور کو سجا دو تم صرف پرچہ کاٹ دو ربت بار کو تالا فرمائے کہ جانی جنا کرے تو اسے سجا دو اور تم صرف اٹھا کے اسے جیل میں ڈال دو وہیں پڑ رہے بس رب تبارک و تعالی نے جتنے حکامات دیئے ہیں رشبت خور کے متعلق زانے کے متعلق اور پھر ڈاکو کے متعلق چور کے متعلق باقی جتنے بھی رب تبارک و تعالی نے حکامات دیئے ہیں تم کس پر عمل کر رہے ہو تو بندہ جو رب تبارک و تعالی کے واقم ہونے کے باوجود رب تبارک و کا حکم نافذ نہ کرے بلکہ برٹش لاکھ کلمہ پڑھنے والوں پر مسلط کر دے بتائیں اس کا ایمان بلہ کیسے پورا ہوگا رات دن یہاں مذہبی پنڈت جو ہے نا مولوی وہ بھی یہی کہتے پھرتے ہیں جمہوریت بچانے نکلے ہیں کبھی تمہارے زبان پہ یہ بھی یہ نعرہ لگا ہے کہ ہم تبارک و بتالا کے قرآن کو نافذ کرنے چلیں خالق اور مالک جس نے یہ قرآن دیا یہ پورا دستور ہے قانون ہمارے پاکستان کا فلاں دن بنا ہے میں نے کہا نہیں فلان دن نہیں بنا یہ قانون پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے تو قانون ہمارا اسی دن ہی تھا جب رب تبارک نے امام الانبیاء پر کو اتر کی تھی ہمارا قانون یہ ہے ہمیں بنانے کی کیا ضرورت ہے بتائیں بھائی قانون بنا رہے کیوں بنا رہے ہیں قانون بھائی کہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے اب کو ایک مانے میں نے کہا بات یہ تو ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ تو یہی تو دعوت ہے مامولمبی علیہ صحیح اسلام کی تم نے لکھ کے رکھا ہوا ہے مانتے منتھ کسی چیز کو نہیں کسی کا نہیں ہے آج تک بتائیں کسی گستاخ کو لٹکایا گیا یہاں پاکستان میں حکومتی صدر پر اور کبھی ہوگا بھی نہیں ایسا یہ زین میں رہے کبھی بھی کسی گستاخ کو نہیں لٹکائیں گے جب تک کہ قرآن کا قانون نہ آ جائے جی کیونکہ کے قانون میں یہ تھا کہ گستاخوں کا دفاع ہو اور جو گستاخوں کو قتل نے, کیا کیا؟ نے ممتاد قادری کو لٹکا دیا اور جو گستاخا تھی آسیہ ملونا رہا کر دیا تو بتائیں بھائی قانون کس کا چل رہا ہے ابھی قطر کا قانون ہو یا کسی اور کا قانون ہو بتائیں جب نافذ ہی نہیں تو پاکستان کا قانون پاکستان کا قانون کہنے کا کیا مطلب ہے پھر ہمیں بھی تو سمجھائیں اور ہمارے مولوی بیچارے نیچے بیٹھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں جی ہم 295 سی کو چھیڑنے نہیں دیں گے اور میں نے کہا ممتاز قادری کا لٹکنا 295 سی کو چھیڑنا ہی ہے جب سلمان تاثیر گستاخیاں کر رہا تھا اس کے باوجود پولیس اس کے ساتھ اس کی سیکورٹی میں کھڑی تھی سارے اس کی سیکورٹی میں کھڑے تھے وہ عہدے پر قائم تھا میں نے کہا یہی 295 سی کو چھیڑنا ہے اور کیا ہے بھائی <سؤال> <سؤال> <سؤال> اور یہ بھی حران کون بات ہے نموس رسالت کا قانون اور نموس توحید کا 295 A B C یہ تین قانون ہیں 295 A B C رب تعالیٰ کی توحید اور اس کے دفاع کا قانون رب تعالیٰ کو جو گالی دے اس کی سزا اور رسول اللہ علیہ وسلم کو جو گالی دے اس کی سزا صحابہ اکرام اور احلی بیت کو جو گستاخی کرے اس کی سزا نمبر کونسا ہے 295 نہیں سمجھا ہے مسئلہ دو سو پچانوے نمبر پہ جا کے آ رہے ہیں بتائیں یار رب رسول کی عزت کا قانون پہلے نمبر پہ ہوتا ہے یا بعد میں ہوتا ہے بتائیں گھر کے اندر بہن بیٹی ہو گھر کی ضرورت پہلے ہے یا بہن بیٹی کی عزت پہلے ہے بہن کی عزت پہلے ہے نا بیٹی کی عزت پہلے ہے نا ہے جی اب بندہ جو ہے نا باہر اسے پتا ہو میری بہن کی عزت لوٹنے کے لیے چور کھڑے ہیں وہ کہ میں تو کام پہ جا رہا ہوں بتائیں اس کا جانا بنتا ہے اس, اس پہ واجب ہے کہ اپنی بہن کی عزت بچائے اپنی بیٹی کی عزت بچائے اپنی گھر والی کی عزت بچائے اب اس سے ثابت کیا ہوا کہ ضرورت ہے ساری دنیا کی بعد میں ہیں پہلے بہن بیٹی کی عزت ہے <تصفح> <تصفح> <سؤال> مال دولت جداد ہر چیز بعد میں ہے سب سے پہلے ان کی عزت ہے تو بتائیں اپنی عزت کا قانون پہلے نمبر پر رب رسول کی عزت کا قانون جا کے 295 پہ آ رہا ہے 295 پہ اے بی سی دو سو پچانوے نہیں دیں گے ایسے آشق رسول بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے اسے دو سو پچانوے پہ جا کے پتہ نہیں پہلے نمبر پہ کون سا قانون آتا ہے دوسرے پہ کون سا آتا ہے سو نمبر پہ کون سا آتا ہے ایک سو ڈیڑھ سو پہ پتنی دو سو پچانوے وہ تین سو کے قریب ہو گئے بھائی تین سو ہو ہی گئے تو کیا مطلب قانون ترتیب دیا ہے اس میں رب رسول کی عزت بھی 295 نمبر پہ آتی ہے تو آپ بتائیں پھر یہاں پہ یعنی کہ یہاں پہ زرداری کی عزت بھی سب سے پہلے نمبر پر ہے یہاں فوجی حکمرانوں کی عزت سب سے پہلے نمبر پر اور رب رسول کی عزت دو نمبر پر یہ قانون اور اس کی شکے, شکے ہیں پرچا کون क... سی دفعہ لگتی ہے رب رسول کی عزت اور عام بندے کی قریب قریب ہے چار پانچ نمبروں کا فرق پڑتا ہے دفعہ چوتالیس نافذ ہو گیا ملک کا امن تباہ ہونے لگا بھائی ملک کی عزت جو نمبر آ گئی। کی میں نے کہا اسی بات پہلے بند تھا دو سو پچانوے تو کسی اور بات پہ لڑتا پھرتا اصول بر بیان ہو رہے ہیں سب سے پہلا اصول نیکی کا یہاں کے تو دیکھو جو کافر پانی بھر کے رکھتے ہیں باہر پرندوں کے لیے فلانے کو دیکھیں جی وہ تو ایسے خدمت کرتا ہے یتیموں کے مسکینوں کی رفاہی ادارے ہیں انہوں نے مام باپ بوڑھے جو ہیں ان کے لیے وہ اولڈ اولڈ ہوم بنایا ہوا ہے میں نے کہا وہ مام باپ کو چھوڑ کر اولڈ ہوم میں جانے والے بھی تو وہی ہیں یہ نظریہ دینے والے بھی وہی سے ہیں کہ مام باپ گھر میں رکھنے والی چیزیں نہیں ہیں پرانی چیزیں اولڈ ہاؤس میں جائیں ماں باپ کی گھر میں رہ کر خدمت کرنا ضروری تھا یا ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا تھا اب تو خیر سے آپ کے ملک میں بھی بن گئے ہیں وہ بوڑھی ماں بیچاری رو رہی ایک بندے کا ویڈیو بڑا وائرل ہوا تھا وہ اس کا بیٹا جج تھا اس نے کہا میرا بیٹا جج ہے لیکن مجھے گھر سے نکال دیا ہے اس نے کہا پرانی چیزیں ہم گھر میں نہیں رکھتے بتائیں رب تبارک و تعالی نے سب سے پہلا ایمانیات ہے کیا ہے ایمانیات عقائد سب سے پہلا ایمان باللہ میں کہ آمان بلّہ جو ایمان لائے اللہ پر والے آخرے اور آخرت کے دن پر کہ میں نے اٹھنا ہے مرنے کے بعد میرا حساب اور ول ملائی اور ملائکہ کا ایمان مان کہ یہ رب کے فرشتے ہیں حضرت کے چھے سو پر ہیں کتنے پر ہیں چھ سو پر ہیں اور آپ حضرت جبی علیہ السلام خود کہتے ہیں کہتے ہیں مجھے رب نے اتنے بڑے پر دیے ہیں صرف ایک پر کھول دوں نا پورا سات و زمین سات وسمان اسی میں آ جائیں سارے اسی ایک پر میں آ جائیں بتائیں تو جسے ملے ہی چھ سو ہوں چھ سو پروں کے ساتھ رات دن حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں وہی لے کر آ رہے ہیں جی اور کتابوں پر بھی ایمان لائے کتابوں پر بھی ایمان لائے بن نبی اور نبیوں پر بھی مان لائے سارے نبیوں پر ایمان لائے یہودیوں کا ایمان یہ ٹھیک نہیں تھا یہودیوں کا ایمان بن نبی بھی ٹھیک ہے اتنے سارے نبیوں کو شہید کر دیے دیکھیں جی یہاں تک بیان ہوئے عقائد کیا بیان ہوئے عقائد, عقائد آگے عبادات آ رہی ہیں تو عبادات میں رب تبارک وطال نے سب سے پہلے مالی عبادت کو بیان فرمایا کسے بیان فرمایا مالی عبادت کو اور مال دے یہاں یہ ذہن میں رہے البی جو ہے نا یہ ہی جو ضمیر ہی جو زمین ہے اس کا مضاف یا تو مال ہے یا پھر اللہ حب ہی مضافل ہے حب ہی مضاف ہے نا ہی مضافل ہے اس کا مضافل یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے یہ لبز اللہ ہے یا پھر اس کا مضافل مال ہے دونوں صورتوں میں ترجمہ دیکھیں اگر اس کا ترجمہ کریں وہ آتا مالہ علا حب اللہ یعنی کہ وہ مال دے اللہ کی محبت میں کس <محبت> کی محبت میں اللہ کی محبت میں مال دے ہاں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے میں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریا کے لیے سنانے کے لوگوں کو نا نا یہ نہیں مال دے رب کی راہ میں اللہ کے لیے اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت میں اور دوسرا معنی یعنی دوسری ترکیب اس کی جو بنتی ہے حب المال یعنی مال کی محبت بھی ہو یعنی وہ مال پسندیدہ بھی ہو بھی وہ مال رب کے نام پر دے دے رب فرماتا ہے یہ وفا ہے اثر یہ بندہ وفادارہ میرا کہ اپنی پسندیدہ چیز میرے نام پر دے رہا ہے بتائیں بھئی یار رب تبارک مطلعہ مانگ بھی ہم غریبوں کے لیے رہا ہے یہ حکم رب تعالی نے ہم غریبوں کے لیے دیا ہے نا مالداروں کو کہ تم ان غریبوں کو دو اور رب پھر فرماتا ہے یہ دے مجھے رہے اور دو بھی اچھا کیسی بات ہے یہ دنیا میں اور بھی کسی کو ت हैं? ایسی حسین تعلیمات کہیں اور بھی ہیں سبحان اللہ رب تبارک و عطار نیر شاہ فرمائے جی دیکھیں اب پہلا مصرف بیان ہوا زبیل قربہ قریبی رشتہ دار جو محتاجوں ضرورت مندوں سب سے پہلے حقوں کا والیتامہ اور یتین والمساکین اور مسکین غریب لوگ جن کے پاس کچھ نہ ہو وابن السبی اور مسافر یہ مسافر میں یہ ہر بندہ شامل ہے جو بندہ چاہے اس کے پاس گھر میں مال ہو لیکن سفر میں اس کے پاس نہ ہو اس کو بھی دیا جا سکتا ہے وہ مانگ بھی سکتا, مانگ سکتا ہے وہ سالین اور مانگنے والے مانگنے والا, مانگنے والا کوئی, بھی ہو, کوئی بھی ہو جی دی دی ضرورت مند ہو من من من اس کو دیا جا سکتا ہے جی لیکن عموماً ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں جو مانگنے والے ہوتے ہیں وہ ضرورت مند نہیں ہوتے کہ سمجھا ہے مسئلہ جتنے بھی باہر کھڑے ہوتے سارے ٹھیکے دار ہوتے ہیں ان کے پیچھے ٹھیک کھڑے ہوتے ہیں سارے معاملات ان کے وہ سب کے سامنے بیان کرنے کی حاجت نہیں ہے اور سب سے زیادہ لیبی یہی اڑتے ہیں کہ نہیں جو بیچارے غریب ہیں ان کو ان تک ان کا حق نہیں پہنچتا زیادہ یہی لوگ مار جاتے ہیں ٹھیک ہے جو باہر ایسے کھڑے ہوتے ہیں ہٹے کٹے ہوتے ہیں کماتے نہیں ہیں ان کو عادت پڑ چکی ہے لت پڑ چکی ہے ان کو جیسے ایک خاتون وہ فکیرنی تھی وہ تھی خوبصورت تو ایک امیر ترین بندہ تھا اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ یہی نہ ہو کہ یہ بتنی شادی کر لے اور بعد میں مجھے تانے دیتے رہے تو فکیرنی تھی تو پھکارن تھی تو مانگتی تھی تو کیوں نہ اس کا پہلے علاج کر دوں اس نے کہا حق مہار میں نے تم سے لینا ہے اس نے کہا کیا لینا ہے اس نے کہا ہفتہ دو ہفتے تم نے بھیک مانگنی میرے لیے روٹی میں نے وہی بھیک والی کھانی لی <laughs> وہ بھی سوچ میں پڑ گیا اس نے کہا بھیک نہیں مانگتا ہوں تو اسے چھوڑنا پڑے گا یہ بھی دل نہیں مانتا کہ اسے چھوڑ دوں یہ خوبصورت ہے تو اس نے کہا چل ٹھیک ہے یہی مار دینے کے لیے تیار ہوں ایک ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے چار ہفتے روز ہی جائے مانگ کھلائے اس نے کہا مر جائے توں بس کر تیرا مہر پورا ہو گیا اس نے کہا نہیں اب چس پڑ گئی ہے مجھے اب مجھے عادت پڑ گئی اب نہیں مجھ سے چھوڑتا تو یہ جس بندے کو عادت پڑ جائے نا وہ پھر اس سے نہیں چھوڑتا چاہے کہ کمانے کی لائق ہی کیوں نہ ہو جائے کمانے کے لائق ہونے کے باوجود بھی وہ حادث سرا پھلانے کی عادت ہی پڑ گئی وہ نہیں چھوڑتی اس بندے کو رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو جی وہ پھر رقاب اور غلاموں کو آزاد کروانے میں اصل میں یہاں رقاب جو ہے اس سے پہلے مضاف مقدر ہے فی فقر رقاب ف فق کہتے ہیں آزاد چھڑوانا جو غلام ہوتے تھے پہلے مقاتب غلام ہے اس کے مالک اس کا آقا جو ہے اس لکھ پڑھ کر دیا اس کے ساتھ تو اتنے پیسے مجبد میں تو یہ چھوڑ دوں گا۔ جی مخاطب ہو گیا ہے وہ اب اس کے پیسے دے کے اسے چھڑا دینا یہ رب تبارک وتعالیٰ نے فرمایا کہ غلاموں کو آزاد کروانا اور اس طرح کی جگہوں پہ مال خرچ کرنا اپنا اور یہاں پہ آج ضروری جو ہے نا یہ ان رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کے لیے مال خرچ کرنا جو ناموس رسالت کے لیے دین کے دفاع کے لیے دینی حق کے دفاع میں آواز بلند کرنے کے وجہ سے جیلوں پڑے ہوئے ہیں. آج یہ بہترین مصرف ہے اس کا غلاموں کو آزاد کروانے کا یہ وہ غلام غلام لوگوں کے تو نہیں یہ رسول اللہ کے غلام ہے لیکن ان زلیوں نے پکڑ کے انہیں رکھا ہوا ہے ان کو چھڑانا ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال کرنا سارے کا سرا وفی, وفی فکر رقاب یعنی رقاب کے ذمن میں آئے گا جی آگے دیکھیں جی رفتار نے شاف فرمایا آگے یہاں تک پیچھے آج بیان ہوئے پھر آگے عبادات عبادت, عبادت میں سے عبادت مالی بیان ہوئی اب عبادت بدنی کا ذکر آ رہا ہے سرات اور نماز قائم کریں کیا کریں نماز, نماز قائم کریں ایک مرتبہ پھر الگ سے ذکر کیا زکوات کا میں یہ نہ ہو کہ یہ چار پانچ چھ جگہوں پہ مال خرچ کر کے بندہ سمجھے میں نے تو اپنا فرض پورا کر دیا نہ وہ تمہارے نفلی صدقات ہیں فرض صدکات جو زکوات ہے وہ بھی تم پہ لازم ہے زکوٰۃ بھی تم پہ لازم ہے یہ ذہن میں رہے زکوٰۃ صرف ہم سمجھتے ہیں جو سال میں دی جائے صرف وہی زکوات نہیں ہے زکات جو ہے نا وہ جو اشر دیتے ہیں ہم وہ بھی ہے شر بھی زکات ہے روزوں کی بھی زکات ہے جو فطرانے کی صورت میں دیتے ہیں جو ہم پر لازم ہوتی ہے معاملات بیان ہو رہے ہیں پہلے عقاد بیان ہوئے پھر عبادت بیان ہوئی عبادت میں دونوں صورتیں آ عبادت بدنی بھی مالی بھی اب یہاں سے بیان ہو رہا ہے کیا بیان کیا تھا معاملات بیان, بیان, بیان ہو رہے ہیں میں کہتا ہوں ور مفون بے عہد عہد ربت اعلیٰ کا قرآن ایسا عظیم ہے آکر خود فرماتے رب نے مجھے جو کلمے دیے نا مجھے بولنے کی جو طاقت دی ہے میں بولتا تھوڑا ہوں معنی بہت, بہت ہوتے ہیں تو رب اعلیٰ کا کلام میں پھر ربت بار نے صرف اتنا فرمایا بول مفون اب عہد عہد میں جو تمہارے آپس میں عہد ہو جائے نا ان عہدوں کو پورا کرو ان عہدوں کو پورا کرو میں کہتا ہوں پوری دنیا جہان کے معاہدات جو ہیں وہ سارے کے سارے اسی میں آ گئے بتائیں صحیح صحیح نکاح یہ معاہدہ ہے یا نہیں <سلمان> جی خرید و فروخت لین دین ہے سارے کا سارا معاہدہ ہے بتائیں سارے معاملات صرف اتنے آدھی سے بھی کم سطر بنتی ہے اس میں سارے بیان ہو گئے یا نہیں بیان <سلمان> اللہ اکبر کمال ہو گئی میں کہتا ہوں یہ ایک صرف ایک ایک آیت کے اندر رفت بار کو پوری دنیا کے لیے عطا فرما دی ہے صرف ایک آیت کے اندر اسی میں عقائد بھی معاملات بھی عبادات بھی آگے دیکھیں گے جی کیا آ رہا ہے رفتارن اور صبر کرنے والے رب کے وفادار وہی جو صبر کرنے والے ہیں وعدے کو پورا کرنے والے ہیں عہد کو پورا کرنے والے ہیں صبر کرنے والے ہیں جی یہاں سے اخلاق بیان ہو رہے ہیں اخلاق بیان ہو رہا جی عبادات آ گئی فیک آ گیا جی علم کلام آ گیا آگے عبادت ہیں گئی دونوں طرح کی اس میں جناب فقہ گیا آگے پھر وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا عہد پورا, پورا کرنے کا حکم دیا گیا اس میں معاملات آ پھر جناب رب تبارک تعالیٰ نے اخلاق کا حکم دیا ہیں جی اخلاق کو پورا کرنے والے یہاں سے پورے کا پورا تصوف بیان ہو گیا بتائیں جی پوری جی. دنیا کے اندر کوئی شعبہ ایسا چھوڑا ہے رب تبارک کوال نے جس کا بیان صرف ایک آئم مبارکہ کے اندر نہ کیا ہو پوری دنیا کے اندر کوئی ایک بھی علم کا تہذیب کا تمدن کا اخلاق کا معاملات کا عبادات کا, اس طرح کا کسی طرح بھی کوئی شعبہ نہیں چھوڑا جسے رفت بار کو اس کے اندر بیان نہ کیا ہو اسی کے اندر بے دینوں کو جواب بھی آ گیا دین دشمنوں کا جواب بھی آ گیا ایک ایک چیز آگے دین کا دفاع بھی آ گیا عقیدہ ہر سے آگی یار رفت بار کو اور ہما کے تنگی میں اور مصیبت میں اور جب انہیں حرج جی پیش آ جائے سب حالتوں میں صبر کرنے والے سب حالتوں میں صبر کرنے, کرنے والے وہ رب تبارک مطالعہ کے وفادار ہیں یہ ذہن میں رہے صبر جو ہے نا یہ اگلے دن بھی بیان کیا تھا نفس دل جو ہے یہ طبیعت بندے کی یہ نیکی پر نیکی کو بوجھ سمجھتی ہے نیتی. ہے یا نہیں دیکھی کو وہی سمجھتی ہے رفتبارک و تعالیٰ نے ہوا کہ اپنی طبیعت کو اس پر راضی کرو صبر پر راضی کرو کہ تمہاری طبیعت جو ہے وہ عبادت کرنے پر مائل ہو جائے صحیح صحیح دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں چاشنی جو مبترما دے صبح صبح اٹھاتے ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں بتائیں انہیں صبح اٹھنا کتنا مشکل لگتا ہے ہوتا یا نہیں ہوتا صبح کو اٹھنا مشکل لگتا ہے دوپہر کو کام کر رہے ہوں گے ہے جی تو کام میں دل لگا رہے گا عصر کے وقت کام کی ویسے بھیڑ ہوتی ہے کام چھوڑنے کو دل نہیں کرتا ان کا مغرب کے بعد یہ جی رس پڑا ہوتا ہے اس لیے دل نہیں کرتا عشا کے بعد جناب وہ راستے میں آتے آتے ہیں گھر پہنچتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اب نماز پڑھنے کو پھر دل نہیں کرتا تو بتائیں, بتائیں اس پر یعنی کہ طبیعت کو, کو راضی کرنا آن طبیعت کو صبر پر آمادہ کرنا پھر اب تبارک بتا رہا کہ اطاعت میں لگی رہے یہ سب سے پہلا صبر ہے اور دوسرا صبر دوسرا صبر یہ ہے کہ صبر طاعت ہو گیا پھر صبر الماسیت کہ نفس جو ہے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے نفس کو گناہ سے روکنا ہے جی فیس بک بندہ دیکھ رہا ہے سامنے جناب عورت آ ڈھونڈنے کوئی اور چلا تھا لیکن وہ آ تو اسی کو دیکھنے لگا پورا کلپ دیکھ کے آگے چلتے ہیں بتائیں وہ روک گئے نہیں روک صبر نہیں ہونا اس کو گناہ میں اب تلا ہو گئے تو یہ چیز جو ہے نا صبر السیت بندہ گناہ پر بھی اپنے آپ کو ہم یہی سبر سبر کے سمجھتے ہیں روٹی بندہ کھا رہا ہوں تو, تو بندہ صبر کر کے بیٹھ جائے بھائی صرف یہی صبر نہیں ہے سبر پہلے دو درجے ہیں یہ صبر پیش آ گئی آپ کسی بھی طرح کا کوئی تکلیف آ گئی کوئی دقت پیش آ گئی تو اس پہ صبر کرنا اس سے پہلے دو درجے ہیں رفت بار کو تعالیٰ کی اطاع پر صبر رفت کو تعالیٰ کی نا کہ نہ ہو بندے سے اس پر صبر اور تیسرا درجہ صبر کا یہی ہے کہ بندہ مصیبت تکلیف آ جائے تو رونا پیٹنا شروع کر دے جیسے جائے لوگ اجڑ لوگ جو ہیں وہ وا شروع کر دیتے ہیں زور زور سے چیخیں گے چلائیں گے اور مر گئے روٹے گئے اس طرح نہ ہو تین چیزیں ربت بارک و تعالیٰ نے عمل کر لیں رب تبارک و نے دو سندے ان کے نام جاری فرمائی دو سندے دو انعام رب کی طرف سے رب انہیں کیا فرما رہا ہے ربط نے ایمان نہیں لا رہے لیکن یہ کعبے جو مسجد ہے اس کے سگے بن کر رات ان باتیں کر رہے ہیں یہ میمان نہیں لا رہے. عبادات نہیں اپنا رہے اخلاق نہیں اپنا رہے جی عبادت پہ عمل نہیں کر رہے, تجھے نہیں, مان رہے. مجھے نہیں مان رہے میری جس طرح شان ہے اس طرح نہیں مان رہے ملائکہ کو ویسے نہیں مان رہے جیسے ماننے کا حق ہے اور بڑے سگے بنتے پھرتے ہیں کعبے کے یہ بیت المقدس کے قبلے کے معاملے بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں رب میں ابھی پر یہ جھوٹے ہیں اللہ صدق وہ سچے تو وہ ہیں جو تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں سارے. یہ جو تیرے غلام ہیں یہ جو مان گئے نا سارا کچھ یہ سچے ہیں اتراز کرنے والے سچے نہیں رب رسول کا انکار کرنے والے سچے نہیں اولائک اللہ دینہ صدقو یہ لوگ جن کے اندر یہ وفعال پائے جائیں یہ اخلاق پائے جائیں یہ عقائد پائے جائیں یہ لوگ سچے ہیں ابھی پیارے اولائک اللہ صدقو یہ سچے ہیں یہ سچے وفدار ہیں میرے اور آگے فرمایا رب تبارک جو سنت جاری فرمائی رب نے ان لوگوں کے لیے الم المتقون میں یہی پرہیزگار لوگ ہیں بتائیں بھائی اس وقت ان ساری چیزوں پر عمل کرنے والے کون تھے دنیا کے اندر جو مذاہب تھے وہ یہودی تھے سکھ تھے عیسائی تھے سکھ نہیں تھے سکھ بعد میں ہوئے ہیں یہ تو بابا فرید رحم اللہ کے دور میں جا کے یہ گرونانک جو ہے نا اس دور کا ہے یہ یہ بعد میں آ کے اس کا معاملہ ہوا ہندو تھے یہودی تھے سکھ تھے مشرک تھے مجوسی تھے پارسی تھے یہ پانچ چھ جو اس وقت تہذیب تمدن اور جناب یہ مذہب تھے اس وقت دین تھے جھوٹے تو یہ سارے کے سارے موجود تھے بتائیں ربت بار کو اتار نے کنہیں سچا کہا ہے محبوب کے صحابہ کو کہا ہے نا الا کے امر متک محبوب کے صحابہ کو کہا ہے یہی فرما رہا کارن یہی سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں تو بتائیں جن کو رب تبارک و پوری دنیا کی تہذیبوں کو پوری دنیا کے دین کے ماننے والوں کو, چھوڑ کر کے رب سچا کہے، کو آج کل کا کو بدبخت بخت کالے دل والا کھڑا ہو کے انہیں صحابہ کو بری باتیں کہے تو بتائیں جی اس سے بڑھ کر کمینا کون ہوگا اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفی فرمائے